اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو اے اکل وال وہ جو امان لائے ہو بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے